پیچھے رہ گیا دریائے اور تناور درخت دکھائی دیے اور ان کی آڑ میں وہ ہڈیوں کا ٹیلا ان پہنچا جو موہن جو دڑو ہے اور جو نشانی ہے ان لوگوں کی جنہیں ساڑھے چار ہزار سال پہلے ہمارے اس دریا نے نہ صرف زندگی بلکہ ذہانت بھی عطا کی تھی صبح کی نئی نئی دھوپ ابھی نکلی تھی اور میں موہنجودڑوں کے کھنڈروں کی سڑکوں پر چل رہا تھا دونوں جانب سرخ اینٹوں کی عمارتیں میرے کان میں کہے جا رہی تھیں کہ حضرت عیسیٰ سے بھی دو ڈھائی ہزار برس پہلے یہاں تمہاری طرح بڑے بڑے صاحب سروت لوگ چلتے تھے وہ بھی محسب تھے وہ بھی باشعور تھے ان کے سینے میں بھی حساس دل دھڑکا کرتے تھے سندھ کا پانی ان کے گھروں کی دہلیزوں کو چھو کر بہتا تھا تو یہ بستی بھی خیراب ہوا کرتی تھی تالاب بھی بھرا کرتے تھے اور سیڑھیوں کے راستے پنجوں پر جلتی جلتی عورتیں آہستہ سے پانی میں اتر جایا کرتی تھیں تو سطح آب پر ان کے چمکیلے بال پھیل جایا کرتے تھے میں مہنجو دڑوں کی گلیوں میں اتر گیا کہیں آنگن دیکھے کہیں چوبارے کہیں تاخ دیکھے کہیں تریچے شہر کی فصیلیں دیکھیں اور بیچوں بیچ پہاڑی کی طرح کھڑا ہوا شانوں کا سوبا دیکھا دیواریں سرگوشیاں کرتی رہی بتاتی رہیں کہ ان گلیوں میں بیل گاڑیاں کس طرح تھیں اور ان میں کس طرح مال بھرا رہتا تھا آخر میں دیواروں سے مخاطب ہوا میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا اس شہر پر کیا گسری شہر والے کدھر سدھار گئے یہ شہر ہڈیوں کا ڈھیر کیسے بن گیا میرا یہ پوچھنا تھا کہ دیواروں نے چپ ساتھ لی اپنا یہ راز انہوں نے اپنی ہی سینے میں رکھا ہے دنیا میں جتنی بھی مقدس چیزیں ہیں اپنے چند ایک راز اپنے سینے میں ضرور رکھا کرتی ہیں موہنجودڑوں کے کھنڈروں کو خدا جانے کیوں کھنڈر کہنے کو جی نہیں چاہتا کھنڈر وہاں ہوتے ہیں جہاں آبادی نہ ہو یہاں تو قدموں کی چاپ آج بھی آپ کا پیچھا کرتی ہے اور پھر یہ چاپ بہت دور تک ساتھ ساتھ چلی اور ڈوکری کے ریلوے کراسنگ سے گزر کر جب تک ہم سیتا روڈ نہیں پہنچ گئے موہن جو دڑوں کی تہ میں سر ابھارنے والے دریا کے پانی کی سوندھی خوشبو نے ہمارا تعقب ترک نہ کیا سیتا روڈ میں فضا کے رنگ و بو بدل گئے کچھ سیج جیسے رنگ اور کچھ دلہنوں جیسی خوشبو مجھے پتا تھا یہیں سڑک سے ذرا اتریں تو وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں کبھی شہنشاہ ہمایوں اور حمیدہ بیگم کی شادی ہوئی تھی کیسی عجیب سرزمین جان بچا کر بھاگا اور یہ سلسلہ دارا شکوہ تک چلا یہ الگ بات ہے کہ انجام سب کے جدا جدا ہوئے سیتا روڈ کے بعد ہم دادو سے گزرے اس راہ میں تاریخی عمارتیں جاں بجا آنے لگیں جو گواہ تھیں اس دور کی جب یہیں ذرا دور خدا یار خاں کا کا دارو سلطنت خدا آباد تھا اب ادھر دریائے سندھ پر پل بن گیا ہے اور ادھر کے سکون اور سکوت کو بڑی بڑی لاریوں اور ٹرکوں نے توڑ دیا ہے مگر جنہیں سکون کی تلاش ہے وہ یہاں نہیں ٹھہرتے وہ سیون سے پہلے کہیں نہیں رکتے وہ جب تک حضرت لال شہباز قلندر کی دہلیز پر ماتھا نہ ٹیک دیں پیشانی کی لکیروں سے پریشانی کی تحریریں نہیں مٹتیں یہ حضرت سخی شہباز قلندر کی درگاہ کے کھلے دالان میں دھمال ہو رہا ہے فقیروں کا دھمال ہے ان پر ایک عالم تاریخ ہے جس کی کیفیت کے بھید خود انہی پر کھلے ہوئے ہیں ہر مقدس کتاب شخصیت اور مقام کے جو چند ایک راز ہوا کرتے ہیں اس کھلے دالان میں بھی ان گنت پردے پڑے ہوئے ہیں دالان میں رسیاں تان دی گئی ہیں ایک جانب خواتین محو رقص ہیں انہوں نے اپنے بال کھول ڈالے ہیں اور یوں جھوم رہی ہیں کہ نہ تن کا ہوش ہے نہ بدن کا دوسرے حصے میں فقیر رقصہ ہیں. ان کے پیروں میں پڑے ہوئے لوہے کے کڑے چھن چھن بول رہے ہیں ایک اندھا درویش دیوانوں کی طرح ناچ رہا ہے ایک گونگا فقیر جو کہ نعرہ مستانہ نہیں لگا سکتا اس لیے کرنا بھوکے جا رہا ہے यारी। यारी। سامنے ایک ہجرے میں ایک سیاہ پوش دراز زلف بزرگ نے اپنے سر کے بال الٹ کر چہرے پر ڈال لیے ہیں بس ان کے ہاتھوں کی تمام انگلیوں میں بھری ہوئی انگوٹھیاں نظر آ رہی ہیں خود ان کی نظریں خدا جانے کہاں لگی ہیں اور کس کی زیارت کر رہی ہیں یہ سارے راز ہم نہیں جان سکتے اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج دو پہر سے ذرا پہلے میں یہاں سیفن شریف پہنچا تھا اور فورن ہی درگاہ میں حاضر ہوا تھا تو در کی چوکھٹ سے لگے ایک بزرگ آنکھیں موندے مناجات میں مصروف تھے۔ مدد کو بلا خالدے باصفا کو تو آواز تو دے علی مرتضیٰ کو مدد کو بلا خالدے باصفا کو تو آواز تو دے علی مرتضیٰ کو کو زمانے کا ظلموں کا نقشہ دکھا کر دعا کر مسلمان خدا سے دعا کر جو ہے باغ دو جہاں کے چمن کا آیا راز اس پر ہے تیری لگن کا تو مانگے جا صدقہ حسین و حسن کا خدا کو بڑا پاس ہے پنجتن کا نہ جاتشن لب بہر رحمت سے آ کر دعا کر مسلمان خدا سے دعا کر غرور و تکبر کو دل سے مٹا کر ادب سے عقیدت کا دامن بچھا کر نہ ترکیب کوئی تو اس کے سوا کر محمد کو اپنا وسیلہ بنا کر دعا کر مسلمان خدا سے دعا کر یا علی مرد میں بزرگ کے قریب گیا ان کا نام پوچھا وہ غلام عباس الوی تھے انہوں نے میرا نام پوچھا اور نام سنتے ہی اٹھے اور مجھے سینے سے لگا لیا غلام عباس الوی درگاہ کے خادم ہیں صبح شام دوپہر یہاں حاضری دیتے ہیں اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں کہنے لگے آئیے آپ کو تبرکات کی زیارت کراؤں اب جو ہم چلے اور درگاہ کے اندر سائرین کے سمندر میں لہر بن کر بہے تو فقیروں کی سدائیں طوفان بن کر اٹھی اور ہم ان میں ڈوب گئے غلام عباس صاحب میرا ہاتھ تھامے مجھے ساتھ لی جا رہے تھے درگہ کے گوشے میں رکھے ہوئے گول سے پتھر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے یہ ماكھی تھی شاہد تھی اور وہ مکھن یہ نكلتا تھا لوگ كھاتے تھے پھر بعض اوقات اتنے بےمان لوگ پیدا ہوئے جو ان کو یہاں سے لے كر بیچ دیتے تھے تو یہ پتھر بن گئے آج سے پچاسی سال پہلے سمجھا ہمارے یعنی یہ؟ یہ ہاں اچھا اچھا درگاہ کی امانت میں خیانت کرنے کا یہ کبھی نہیں اس کی بات ذرا دیر بعد ہوگی غلام عباس صاحب مجھے درگاہ کے پچھواڑے ایک کھلے سہن میں لے گئے جس کی چار دیواری اور جس کا فرش نہایت عمدہ پتھروں سے بنایا گیا تھا اور بالکل نیا تھا البتہ صحن کے بیچوں بیچ ایک قدیم قبر موجود تھی اور قیمتی پتھروں سے اسے بھی سنوار دیا گیا تھا غلام عباس صاحب میرے تجسس کو جان گئے اور اس قبر کی داستان سنانے لگے یہاں پورا قبرستان تھا اچھ, جب بھٹو صاحب نے ڈیولپمنٹ کی اچھا تو ایک قبر ایک عورت کی تھی اچھا وہ یہ, یہاں ہے یہ رہ گئی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا ہوا جب لگی تو اتنی خوشبو اٹھی کہ وہ وہ میت ایسی تھی جیسے کہ آج کسی نے دفن کیا ہے اور پتہ نہیں کتنے برسوں کی یہ یہاں باقی یہ سب جو ہڈے نکلے وہ نکال دیے اس کا پورا جسم بھی پورا تو کفن بھی صاف جیسا آج کا ڈلا ہوا تو یہ اس کی ادھر قبر بنا لی ہے. اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ راستے کی وہ ساری خوشبویں پیچھے رہ گئیں اور اس بستی کی خوشبو میرے ساتھ ہولی ہم واپس درگاہ میں لوٹے تو حضرت کی قبر کے پاس چاندی کی جالی میں جگڑا ہوا ایک سفید پتھر دیکھا جس کو صدیوں کے دوران اتنے ظاہرین نے احترامان چھوا ہوگا اور اس پر اتنا پانی ٹبکا کر وہی پانی دوبارہ جمع کیا ہوگا کہ پتھر چکنا ہو گیا تھا میں نے غلام عباس صاحب سے پوچھا یہ کیسا پتھر ہے یہ پتھر ہے یہ جو بڑے بڑے فقیر جو ہم نے بھی دیکھے یا ہمارے باپ دادے بات کرتے تھے کہ یہ کربلا سے جب قافلہ قید ہوا تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے میں تھا تو یہ پتھر اور وہ سر کا امامہ یہ وہ آسا ہاتھ کی وہ سید شیر شاہ جلال کے پاس تھی جب شہباز آئے پنجاب کے دورے پہ گئے اپنے یعنی قریبی فکرا کے ساتھ تو اس نے امانت دی کہ یہ تینوں امانتیں آپ لے لیں کیونکہ میں بولا ہو چکا ہوں شاید یہ امانتیں امام موس کاظم نے ہمیں سونپیے میرا اولاد اس کی دیکھ بھال کر سکے یا نہیں آپ یہ لے جائیں اور اپنے پاس رکھیں اچھا یہ پتھر ٹوٹا ہوا ہے ہاں یہ ایک پٹھان نے توڑا اس نے کہا کہ اس کو لوگ بڑا مانتا ہے جو بھی آتا ہے تو پہلے تو اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے بعد میں جا کر شہباز کے مزار کو یہاں گزرے تو کلام پاک پہ آپ تو بڑی فرصت میں آئے ہیں نہیں تو باغ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس طرف کلام لا پڑ رہے ہیں ایسی رش ہوتی ہے کہ لوگ نکل جاتے ہیں تو وہ متواتر جب روز دیکھتا تھا تو اس نے بےزتی کے ساتھ یہ پتھر کو توڑا وہ ہتھوڑا لے کے آیا چھپا کر یہاں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ تمہارے جیب میں کیا ہے یا کیا ہے وہ جیسا بھی آیا پھر تو ان کو تھانے میں دیا ایک دو روز آٹھ دس روز جیل میں رہا پھر وہ یہ خدا جانے جج کہتا ہے کہ ایسے مجھے بشارت یہ پاگل ہے یہ ہمیشہ پاگل رہے گا واقعی وہ ابھی تک پاگل ہے ہاں اس کو چھوڑ دو جس نے حرکت کی وہ تو اب پوری نہیں ہو سکتی نا تو یہ ٹکڑے جوڑ جوڑ کر پھر سب نے کیا کہ بھائی ان کو چاندی کا کو چڑھایا جائے سو یہ چڑھایا ان کو جو آپ دیکھ رہے ہیں <تصفح> خاندان ترخان کے ملزا جانی بیگ نے یہاں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کرایا تھا وہ خود تو ٹھٹا کے قبرستان میں سو رہا مگر اس جگہ ایک عالم بیدار ہے یہاں صبح شام دن اور رات کا امتیاز نہیں یہ ہر ایک کی زیارت کا ہے اور ہر وقت کھلی ہے گزرے وقتوں کی آوازیں ابھی تک یہاں بسیرا کیے ہوئے ہیں پچھلے لمحوں کی کہانیاں یہاں آج تک لوگوں کی زبانوں پر ہیں یہ محمد ہاشم تھٹوی تھا اس کی تحریر ہے وہ آیا تھا بند کروانے کہ بھائی یہ جو کلندر پہ دھمال ہو رہی ہے لہذا یہ شریعت کے خلاف ہے اور اس کو بند کروانا چاہیے تو ایک سو طالب علم بڑے بڑے مولوی تھے ان کے وہ جب یہاں آئے تو اس نے جوتی بھی اپنے بغل میں دبا دی اور یہاں آ کر خود دھمال میں کھڑے ہو گئے پوری دھمال کی دھمال جب چل دھمال ختم ہوئی تو شہنشاہ کے وہاں گئے سلام کیا جب علم سے سلام کر کے واپس گئے تو اس کے طالب علموں نے پوچھا سر آپ تو دھمال بند کروانے گئے تھے پھر یہ کیا کیفیت ہو گئی کہ آپ خود دھمال میں بولا تاج دو عالم خود کھڑا تھا جو شہباز ہے وہ خود دھمال میں مصروف تھا تو میں کون سی ماں کا بیٹا ہوں کہ وہاں کچھ بولوں جب شریعت کا مالک ہی کھڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ شہباز دھمال کر رہا ہے تو اس لیے یہ فقیروں کی دھمال ہے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں باقی اتنا اگر مہربانی کر سکیں تو فرض پڑھنے دیں سنت میں یہ دھمال کریں تو ادھر سنت چالو ہوتی ہے ادھر یہ دھمال شروع ہوتی ہے ابھی تک یہ سلسلہ چلا رہا ہے اور یہ گھڑیال ہے سمجھا یہ گھڑیال ہے یہ کب بجایا جاتا ہے یہ ٹائم پہ اس پہ ابھی تو گھڑیاں ہو گئی ہیں سب کچھ ہو گیا ہے پہلے مزدور اٹھنے والا کوئی بھی کام کار پہ جاتا تھا تو اس کا آواز سن کر اترتے تھے آواز سن کر چڑھتے تھے کہ بھئی اتنے پہر گزر چکے ہیں تین پہر سوا پہر دوپہر شام یہ بجتا ہے سمجھا یہ شانشا کریے ہم جنہیں حضرت لال شہباز قلندر کہتے ہیں خود سہون والے انہیں شہنشاہ حضور کے نام سے یاد کرتے ہیں اور شہنشاہ حضور کی بات کیوں کرتے ہیں جیسے ابھی صبح ان کے نیاز حاصل ہوئے تھے اور جیسے ابھی سہ پہر ان کی زیارت ہوئی تھی اور جیسے ابھی شام ہونے سے پہلے ان کی قدم بوسی کی سعادت ملی تھی اور جیسا کہ میں نے کہا یہ زیارت دن کے کسی پہر کی پابند نہیں یہاں جبین عقیدت جھکانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں رات کو بھی یہاں دن جیسی رونق ہوتی ہے جس کا اندازہ مجھے یوں ہوا کہ درگاہ کے سامنے جو بے شمار تو خانے ہیں وہ رات بھر کھلے رہے زائرین ساری رات آتے رہے اور کھانے پینے کا سلسلہ بھی جاری رہا درگاہ کے باہر جہاں کبھی نان بائی بیٹھتے ہوں گے اب بڑے بڑے ہوٹل تھے